عليها ملائكة غلاظ شداد الله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتظروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله طوبة نسوحا ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من فیم سی آتیم ویدکم جناتی تجوری مختل یو ملاح نبیل منو نو رائی دیم وبے ربنا لقدتا من نارشدنا شروع اللہم الحق لما رب یار سورہ تحریم پر اس سے قبل ہماری چھ نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ اتفاق ہے کہ اس کی کل چھ آیات ہی کا ہم مطالعہ بمشکل مکمل کر پائے ہیں آج میں نے چھٹی ساتویں اور آٹھویں آیات کی تلاوت کی ہے ان میں سے چھٹی آیت کے بارے میں گفتگو اکثر مکمل ہو گئی تھی لیکن چونکہ بقیہ دو آیات کے ساتھ اس کے مضمون کا ربط ہے لہذا اس کا اجمالی عادہ ضروری ہے یادین اہل ایمان بچاؤ اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے پوفیلے امر ہے اور امر کے بارے میں یہ قائدہ ہے کہ اللہ یہ کہ کوئی اور قرینہ ہو الامر للوجوب یہ وجوب کے لیے ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ ایک ذمہ داری ہے جس کی کہ مسئولیت ہے جس پر باس پرس ہوگی اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنی جانوں کو بھی اپنے نفوس کو بھی اللہ کے عذاب سے جہنم کی آگ سے اور بچاؤ اہل عیال کو بھی یعنی در حقیقت یہ کسی بھی خاندان کے سربراہ کے لیے ایک مثبت ذمہ داری ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے خاندانی زندگی میں ایک تو منفی انداز سے بات آ چکی ہے سورہ تعامل میں یا الدین ان من ازواج و اولاد کم ادو و <فَاصَلُون> اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے باس تمہارے دشمن ہیں پس ان سے بچو ان سے اپنی حفاظت کرو چوکس رہو چوکنے رہو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کے لیے انسان کے دل میں طبعا جو محبت ڈال دی اور یہ محبت ضروری ہے اگر یہ محبت نہ ہوتی تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہوتا وہ جو غالب نے کہا ہے کہ جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے اگر انسان صرف اللہ ہی سے محبت کرتا تو پھر تمدن کا ہنگامہ ہوتا ہی نہ یہ تمدن کا ہنگامہ تو اسی لیے ہے کہ اور محبتیں بھی ہیں زی الناس حب و شاوات من الساء ولبنین ولقلا طورت مرضب و فضت و خیر المس ول یہ محبتیں جو ہے بیویوں کی اولاد کی بیٹوں کی مال و دولت کی اور مال مویشی کی اور, اور جو بھی مختلف اقسام ہیں دنیاوی دولت کی ان سب کی محبت جو ہے طبعتیں انسانی میں میں فطرت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا نوٹ کر لیجیے انسان کی سرشت کہہ لیجیے طبعیت کہہ لیجیے جبلت کہہ لیجیے ان میں یہ محبتیں جو ہے پیدا کر دی گئی انہی کے بل پر یہ سارا ہنگامہ ہے انہی کے بل پر یہ ساری رونقیں ہیں لیکن یہی شہ پھر انسان کے لیے خطرے کی ایک جگہ ہے اندیشے کا مقام ہے یہ خطرے کا سرخ سگنل ہے کہ اس محبت کو اگر ایک حد تک نہیں رکھا کنٹین نہ کیا اس ایک حد کے اندر اندر اور یہ اس حد سے تجاوز کر گئی تو پھر اس میں تمہاری تباہی ہے تمہاری آفمت برباد ہو جائے گا محبتوں کو رکھو لیکن اللہ کی اور اس کے رسول کی اللہ کے دین کی اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رکھو کل انکانا باؤ کم و اب نا اخوار واضواجم و اشیرت حکم و امال انف تمہا و تجارت ان تقشون کا سادہ مساکر و تردون احب اللہ من اللہ و رسول ہی و جہادم تھی سبھی نہیں فتربس ہٹ تایا تھی اللہ اے نبین سے کہہ دیجیے کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے بھائی اور اپنے اور رشتے اور اپنے مال و اسباب جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اپنی وہ بلڈنگیں جائیدادیں حویلیاں جو تمہیں بہت محبوب ہیں اپنے وہ کاروبار اور پروفیشن جن کو تم نے بڑی محنت سے جمایا ہے اگر یہ آٹھ محبتیں غالب ہیں اور برتر ہیں زیادہ ہیں بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں سے کوئی ہدایت نہیں دیتا تو ایک تو یہ رخ ہے کہ آدمی چوکس رہے محبت ہو لیکن ایک حد کے اندر حد سے بڑھے گی تو خطرہ ہے لیکن یہ تو ایک منفی انداز ہوا کہ انسان چوکس رہے چوکن نہ رہے حضرت مسیح کے الفاظ میں سانپ کے مانند چوکنے رہو اگرچہ فاختہ کی مانند بے زر رہو تم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تمہیں سادہ لوح سمجھ کر تمہیں نقصان پہنچا جائے سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے درد بنو لیکن دوسری طرف یہ مثبت رول ہے کہ اپنے, اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو اصل میں اس میں اس مغالطے کا ادارہ ہے جو آج ہم میں سے اکثر کے ذہنوں پر ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اہل و عیال کے نان نفتے کا ذمہ دار ہے پرورش کا ذمہ دار ہے ان کے لیے جو دنیاوی ضروریات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی تعلیم کا ذمہ دار ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو سب کو معلوم ہیں لیکن اس سے آگے کی ذمہ داری مصولیت اللہ کے ہاں یہ ہوگی حدیث نبوی ہے کل لکم رائند کلکم مصوریتیں حکومت سے شخص کی حیثیت ایک ایسے چرواہے کی ہے کہ جس کے حوالے کی جاتی ہے کچھ بھیڑے بکریاں کو ریوڑ ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے صبح جو لے کر گیا ہے وہ ریوڑ شام کو اس کو ہر بھیڑ ہر بکری کو اس کے مالک کے گھر تک پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری ہے وردہ جواب دے وہ مسئول ہوگا اسی طرح اللہ نے جن کو بھی تمہارے تابع کیا ہے تمہارے حوالے کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں تم مسئول ہو گے ان کے بارے میں اپنی سی محنت کر گزرو ان کو تربیت کے لیے ان کو صحیح رخ پر ان کے جو بھی ارتقاء ہو ان کا ذہنی فکری وہ صحیح رخ پر ہو رہا ہو تربیت صحیح رخ پر ہو اس میں جتنی محنت تم کر سکتے ہو کر گزرو اس کے بعد بھی اگر ناکامی ظاہر بات ہے پھر تمہاری مصولیت نہیں ہوگی لیکن اگر تمہاری طرف سے کوتاحی ہے تو ان کے حساب سے پہلے تمہارا محاسبہ ہو جائے یہ ہے اصل میں وہ مثبت ذمہ داری کہ جو خاندان کے ہر سربراہ کو محسوس کرنی چاہیے اور اس سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے کہ رحمت رافت شفقت نرمی یہ تمام اوساف بڑے محمود ہیں پسندیدہ ہیں لیکن ان کی بھی ایک حد ہے اس حد سے اگر یہ تجاوز کر جائیں بیویوں کے حق میں شوہر جو ہیں اگر ضرورت سے زیادہ نرم ہو جائیں وہ شوق ہو جائیں گی اور ان کا جو ہے معاملات وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی جس سے جس میں بعض مسائل ایسے ہو گئے کہ جس میں خود اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کے ازواج متحرات کو ٹوک دیا یا تب تبی مراد ازواجے اور اے نبی کی بیویوں تم نے جو اپنے شوہر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کر دیا یہ تمہاری خطا ہے انتطوب عید اللہ فقر صغت کو لوگوں کو مار وہ وہ پوری آیت بار ہم پڑھ چکے ہیں تو گویا کہ نرمی اور رافت اور شفقت یہ بھی محمود اور صاف ہے پسندیدہ ہے لیکن ایک حد تک خود اپنے نفس کے حق میں بھی انسان کو بہت زیادہ شفیق نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو بھی ضرورت سے زیادہ رعایتیں نہیں دینی چاہیے اپنے اہل و عیال کو بھی انسان شفقت بھی کرے محبت بھی کرے لیکن گریف بھی کرے روکتا اور ٹوکتا بھی رہے ان کی سرزنش بھی کرے ان کو صحیح رخ پر لانے کی امکانی حد تک کوشش کرتا رہے یا کم نارا وقود ون ناس ون ہی جا رہا اگر تم نے کوتاہی کی اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہارے یہ لاڈنے اور پیارے جہنم میں جھونک دیے گئے تو سوچو کہ گویا کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے لاڈروں کو اور پیاروں کو اور محبوبوں کو گویا کہ اللہ کے عذاب کے حوالے کیا اس عذاب کے کہ جس کا ایڈن بنے گے انسان اور پتھر اور پھر اس پر معمور ہیں ایسے فرشتے علیہ ملائے ایسے فرشتے ہیں جو اس پر معمور ہیں, ہیں وہ ان کے دل بڑے سخت ہیں وہ پسیجیں گے نہیں پھر جس کو جس عذاب کا حکم ملے گا وہ عذاب اسے دیتے رہیں گے کوئی نالا و شیون کوئی ہاؤ ہو کوئی فریاد کوئی فغان وہ ان کے دل پر اثر نہیں ڈال سکے گی اور ان کے اندر نرمی پیدا نہیں کر سکے گی شداد غلاس کا لفظ آگے بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں وغیرو عالم غلزت کہتے ہیں وہ اس دل کی سختی اور شدید مزاج کی تندی وہ فرشتے جو معمور ہیں جہنم پر یہ تمام فرشتوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جن فرشتوں کو معمور کیا گیا ہے جہنم پر سزا دینے کے لیے جیسے آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں جلات جو پھانسی دینے کے لیے جس کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ پھانسی دے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے مزاج میں درشتی اور سختی ہونی چاہیے اس کا دل جو ہے وہ نرم اگر ہوگا تو وہ کیسے پھانسی دے گا تو تصور کیجئے اس جلات کا جو کبھی تلوار سے گردن اڑایا کرتا تھا اور آج بھی سعودی عرب میں تو وہ شکل کی جاتی ہے اب ان کے دلوں کے اندر کتنی سختی ہوگی تو وہ فرشتے جو جہنم پر معمول ہیں غلادوں شداد لا یاسون اللہ ماں ہمارا یہ حصہ وہ تھا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ قدر مزید وضاحت کی ضرورت ہے میں نے فرشتوں کے بارے میں یہ وضاحت کر دی تھی پچھلی نشست میں کہ وہ نوری مخلوق ہیں لیکن وہ نور یہ نور نہیں جس سے ہم واقف ہیں ہم جس نور کو جانتے ہیں یہ نار سے وجود میں آیا ہے یہ جو آج ہماری لائٹ ہے اس کی جو ریز ہے سورج کی جو ہم تک پہنچ رہی ہے یہ تو وہاں جو بھی ایک عمل تحریک جاری ہے بہت بڑا الاؤ ہے آگ کا اور ایسی آگ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس لیے کہ تو ملینز ملین ملینز اف ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ اس کے اس حرارت ہے وہ جو وہاں سے روشنی آ رہی ہے اس کا مادہ جو ہے وہ تو حقیقت آگ ہے ایک نور وہ تھا جو بگ بینگ سے قبل اس کائنات میں تھا اللہ تعالی کے امر کن نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے وہ خنک نور کی تھی ایک ٹھنڈا نور ایسا نور جس میں حرارت نہیں تھی وہ نور تھا خنک نور اس نور سے پیدائش ہوئی ہے فرشتوں کی اور اسی نور سے تخلیق ہوئی ہے انسانی اروا کی یہ دو مخلوقات وہ ہیں کہ جو اس مور سے پیدا کی گئی باقی اس نار سے پیدا کیے گئے ہیں جنات اور پھر جب یہ نار ٹھنڈی ہوئی ہے اور ہمارا زمین کا یہ قرہ جو ہے ارضی یہ بھی آگ کا ایک انگارا تھا جیسے انگارا جو ہے جب ٹھنڈا ہوتا ہے اس پر راک کی ایک طے آ جاتی ہے اسی طرح کی یہ تے ہے کرسٹ آف دی ارتھ جس کو ہم کہتے ہیں یہ مٹی اور ریت وغیرہ جو بھی کچھ ہے تو کرسٹ آف دی ارتھ اس کرسٹ آف ارتھ سے پھر جو تخلیق ہوئی ہے حیوانات کی عالم نباتات کی پھر انسان کی تو یہ خاکی مخلوقات ہیں تو یہ تین ہیں بنیادی طور پر جو مکلف مخلوق ہیں دنیا میں ویسے تو سا... چاند اور سورج اور ستارے اور گیلیکسی یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں لیکن یہ کہ جو مکلف ہیں رسپانسبل ہیں جن کو حکم دیا جاتا ہے اور پھر جواب دہی ہوگی وہ تین ہے فرشتے ہیں اور جنات ہیں اور پھر یہ انسان ہیں لیکن ان میں یہ فرق ذہن میں رکھیے کہ فرشتے ان پر اس قدر غلبہ ہے خیر کا اور وہ چونکہ اس کائنات کے اصل حقائق سے اتنے مطلع ہیں اتنے قریب ہیں کہ ان میں شر کا کوئی امکان نہیں ہے معصیت کا کوئی امکان نہیں لا یعصون اللہ معامراؤ وہ نہیں معصیت کا ارتکاب کرتے اللہ کے لیے جو بھی حکم دیتا ہے اللہ یفعلون ما امایوں وہ کرتے ہیں جبکہ جنات کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر معصیت کا غلبہ ہے آگ سے ان کی تخلیق ہوئی ہے لہذا ان میں جو بھی ان کا مادہ تخلیق ہے اس کی مناسبت سے ان کے اوپر شر کا غلبہ ہے لیکن اگرچہ ان میں نیک بھی ہیں بھلے بھی ہیں لیکن وہ اپنی سرشت کے اعتبار سے اقرب ہے اس حدت کی وجہ سے جو ان کے مزاج میں ہے وہ برائی سے قریب تر ہے جبکہ یہ زمینی مخلوق جو ہے انسان جو کہ یہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے اب اس کے اندر بھی اگرچہ خیر کا بھی امکان ہے شر کا بھی امکان ہے لیکن اپنی خلقت کے اعتبار سے اسے خیر سے قریب تر ہونا چاہیے پھر اس میں وہ روح ہے وہ اس کو در حقیقت اس میں ایک دیوائن اسپارک کی حیثیت رکھتی ہے یہ اس کا ایک گائڈنگ پرنسپل گویا کہ اس کے اپنے اندر جو ہے وہ انٹرنزک اس کے لیے رڈار موجود ہے جو اسے اس صحیح رخ کی طرف جو ہے لے کر جانے والا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں کے بارے میں وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے لا یاسو اللہ ما امراؤں و یف مرون اس میں ذرا اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک کہ آیا ان کے اندر اختیار بھی ہے یا نہیں اکثر وہ بیشتر تو رائے ہے کہ ان میں اختیار ہے ہی نہیں وہ مجبور محض ہے وہ جو حکم ملتا ہے جیسے کہ ایک مشین ہے اس مشین کا کوئی اختیار نہیں ہے بٹن دبا دیا گیا وہ مشین تو اس کے مطابق حرکت کرے گی اس کا کوئی اپنا چوائس نہیں ہے لیکن یہ کہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ایسی بات نہیں ہے فرشتے صاحب تشخص وجود ہیں ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے اس اعتبار سے امکان موجود ہے لیکن وہ کرتے نہیں غلبہ اتنا ہے اب ظاہر بات ہے ہماری نگاہوں کے سامنے اگر یہ حقائق منکشف ہو جائیں اور جنت اور ڈورفت جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو کون ہوگا بڑے سے بڑا ابو جہل بھی پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ضرورت نہیں کرے گا تو وہ حقائق ان پر اس طرح روشن ہے اور حقائق کونیا جو ہیں کائنات کے اصل بنیادی حقائق وہ ان پر اس درجے منکشف ہیں اور وہ ان سے اس قدر قریب ہیں کہ ان پر خیر کا ایسا غلبہ ہے کہ لا یاسون وہ معصیت نہیں کرتے نافرمانی نہیں کرتے لیکن یہ کہ بعض حضرات کے نزدیک ہے کہ نہیں کر سکتے کرتے اور کر سکتے میں فرق ہے یہ اختلاف جو ہے علمی ہے یہ برقرار رہے تو کوئی حرج نہیں ہے میرا اپنا ذاتی رجحان بھی ادھر ہے کہ اس میں کر سکتے والی بات نہیں ہے بلکہ کرتے نہیں لا يعفون اللہ ما ہمارا وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی حکم سے سرتابی نہیں کرتے وہ یفلونما یو یمرون اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا یا یوحدینہ کفرولات ان نما تج نما تل تم کا مرون جب یہ فرشتے عذاب دیں گے یا جب لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا داخل کیا جائے گا تو اب جو بھی نالہ و فریاد اس وقت ہوگی اور جو بھی نالہ و شیون ہوگا جو بھی معذرتیں کریں گے معافیاں مانگیں گے کہا جائے گا اے کافرو اے انکار کرنے والو اے نا اب آج بہانے مت بناؤ آج تمہارا کوئی بہانہ جو ہے اس کی شنوائی نہیں ہوگی آج تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا لا تافہ ضروری اوم آج تو جزا کا دن ہے امتحان کا عرصہ دنیا میں تھا جو تم بتا آئے اس مولد کو تم ضائع کر لات ان ما تجزو نا کن تم تعمل اب تو تمہیں جو کچھ جزا میں دیا جا رہا ہے تجھ یہ مزارہ مجہول کا سیوا ہے تمہیں جو جزا میں دیا جا رہا ہے وہ وہی کچھ ہے ماں کن تم تاملون جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے یہ ذرا نوٹ کر لیجیے قرآن مزید میں دو اسلوب آتے ہیں ایک تو بما ماں کن تم تک سے بور جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ بسب اس کے ہے جو تم نے کمایا ہے اور ایک ہے تجزو نہ ماں کن تم تعمل بڑا باریک فرق ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جرم کیا تھا اس جرم کی ایک سزا معین ہے پینل کوڈ ہے پاکستان کا پاکستان پینل کوڈ پی پی سی کی دفعہ فلاں کے تحت اب آپ کابر گرفت سے آپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے آپ نے چوری کی تھی اتنے مہینے کی سزا ہے ایک یہ ہے کہ وہی جو جرم ہے وہی شکل بدل کر آپ کے سامنے آ جائے در حقیقت ہمارے یہ اعمال چاہے وہ نیکی کے اعمال ہو اور چاہے وہ بدی کے اعمال ہو ان کی ایک مانوی حقیقت ہے جس کو اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے ہمارے سامنے تو ان کا ظاہری جو بھی ایک محسوس صورت ہے وہ آتی ہے لیکن ہر شے کی ایک مانوی حقیقت ہے اور قیامت کے دن حقیقت میں وہ مانوی جو حقیقت ان کی ہے وہی وہ سامنے آ جائے گی تو گویا کے وہی کچھ تمہیں بدلے میں دیا جا رہا ہے جو کچھ تم کر کے لائے صرف یہ کہ اس کی اصل حقیقت جیسے آپ کہیں کہ کنین کی گولی ہے لیکن شوگر کوٹیڈ ہے اس وقت تو آپ آرام سے منہ میں رکھے ہوئے اسے اب وہ میٹھی لگ رہی ہے لیکن یہ کہ اگر کچھ دیر تک آپ منہ میں رکھیں گے تو ظاہر ہو جائے گی کہ اس کے اندر جو تلخی ہے کرواہٹ ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی تو تمہارے یہ امال جو اس دنیا میں تم کر رہے ہو ودی کے اعمال حقیقت میں یہ آگ کے انگارے اسی لیے فرمایا گیا ہے مایاکلون فی بتون اللہ نارا الفاظ صحیح یاد نہیں آ رہے سورہ نساء کے آغاز میں آیت آئی ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طور پر وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں وہ انگاروں کا انگارا ہونا اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا وہ شوگر کوٹن ہے انسولیٹڈ ہے لیکن وہ آگ ان کے اندر موجود ہے جو کچھ اپنے پیٹ پہ تم ڈال رہے ہو در حقیقت اس دن وہ اوپر کی شوکر شوگر کوٹنگ اتر جائے گی وہ انسولیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی اصل حقیقت تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی تو یافر لا تا تذر الوم تعملون کوئی تم پر زیادتی نہیں ہے کوئی ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی تم سے انتقام نہیں لے رہا ہے اور اس انتقام میں کہیں تم پر زیادتی نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ کہ یہ تو جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہی تمہارے سامنے آگیا ہے تمہارے سامنے آ گیا تم پر بیت رہا ہے تم پر وارد ہو رہا ہے لیکن ہے وہی تمہارے اعمال اور ان کی اصل حقیقت مانوی کہ جو اب ظاہر ہو گئی یا الذین کفروا ان تعتذروا اليوم انما کل تم کنتم تعملون تو جیسا کہ میں نے ارض کیا بے ماں کن تم بھی آتا ہے بسب اس کے جو تم کرتے رہو آج یہ سزا تمہیں دی جا رہی ہے لیکن زیادہ بلاغت اور آج میں دیکھ رہا تھا نوجم المفرس میں کہ اس یہ اسلوب قرآن میں زیادہ آیا ہے تج نا ما کن تم کا اصل میں تو جو کچھ تم کرتے رہے تھے وہی ہے جو تم, تم پر وارد ہو گیا ہے اسی کی اصل حقیقت جو ہے ظاہر ہو گئی ہے اب اس کے بعد فرمایا تو ابھی میں ایس کر رہا تھا نا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ جو مہلت عمل تھی وہ تو دنیا میں تھی ختم ہو چکی اب یہاں گویا کے فوراً متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ہوش میں آؤ ابھی وہ محلت ہے ابھی جاگ جاؤ ابھی جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا وہ حدیثے میں آپ کو سنا چکا ہوں معلوم یغرغر غر جب تک کہ نزا کا کے آسار شروع نہ ہو جائیں اور یہاں گنگرو بولنے نہ لگے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تلافی یا معفات ہو سکتی ہے وہ حدیث بھی سنا چکا ہوں کہ ایک شخص ننانوے قتل کر چکا تھا اور اس نے جو ہے ایک اور راہب سے جا کر پوچھا کہ میرے لیے ایک توبہ کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں اس نے کہہ دیا نہیں اب کوئی موقع نہیں ہے توبہ کا اس نے اس کو بھی قتل کیا کہ جہاں ننانوے تھے وہاں سو سے ہی جو سزا ملنی ہے اس میں اور کتنا اضافہ ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے باز آ باز آ آ ہر چستی باز آ گر کافرو گے پرستی باز آ ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست ست بار اگر توبہ شکستی باز آ یہ جو درگاہ ہے خدا ہے یہ نومیدی کی درگاہ نہیں ہے ہاں جب قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اسی طرح ہر فرد کی جو انفرادی قیامت سورہ ہے ممتا کا قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی اور قیامت کون سی ہوگی کیا خوب قیامت کا بھی ہوگا کوئی دن اور اصل دن تو یہی ہے اس لیے کہ مہلت عمل ختم ہو چکی اس پہلو سے یہ قیامت سورہ جو ہے جب اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن جب تک یہ مہلت ہے اسے غنیمت سمجھو یا اہل ایمان رجوع کرو پلٹو توبہ کرو اللہ کی راہ اللہ کی جناب میں توبطن نسوہ لیکن یہ توبہ خالص توبہ ہونی چاہیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ تہ دل سے یہ نون سواد اور ہا کا مادہ جو آتا عربی زبان میں یہ خلوص کے لیے کسی شہر کا خالص ہونا السل الناصح کہا جائے گا اس شہد کو جس کو خوب صاف کر لیا گیا ہو جالہ نکل گیا ہو موم نکال دیا گیا جھاگ دور ہو گیا بالکل اب وہ اصل المصفا جس کو کہا جائے صاف ہو گیا ہے اسے کے لیے اصل الناسے بھی کہا جائے تو اس سے یہ لفظ جب آگے بڑھا ہے وہ حدیث مبارک بڑی اہم ہے الدین و دین تو نام ہے خلوص کا اب اس خلوص کی شکلیں کیا ہوگی قیلہ لمن یا رسول اللہ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ خلوص کس کے ساتھ فرمایا اللہ ہے کتاب ہی ول رسوی ول امر مسلمی